بسم اللہ الرحمن الرحیم ستترواں مکتوب اسرار قضاء و قدر کے بیان میں اے بھائی شمس الدین سنو اصحاب صدق لیس الصعودقین انصدہم صدیقوں سے ان کے صدق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ خوف سے لرزاں ہیں اور اہل طاعت والمخلصون علی خطر عظیم اور مخلصین بڑے خطرے میں ہیں کہ تیر سے زخمی عابد و زاہد اور عارف و عالم اس کی تیغ بے نیازی کی حیبت سے سرگرداں و پریشان ہیں ان اللہ غنی انََََََََََعالمین بے شک اللہ دونوں جہان سے بے پرواہ این کار ازاں فتاد مشکل معشوق غنی او ما گدائم یہ کام اور بھی سخت مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ معشوق بے نیاز اور ہم مفلس اور فقیر ہیں بھائی تم اور ہم دوزخ کے ایندھن اور فرون و نمرود کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں بزرگوں کا کہنا ہے کہ غفلت دلوں پر وہ کام کرتی ہے کہ دوزخ بھی کافروں کے ساتھ نہیں کرتی اے بھائی دنیا قرار و آرام کی جگہ نہیں آب و گل کی ایک مورتی بنا کر مشیت کے سامنے اندوہ و بلا کے میدان میں ڈال دی گئی ہے اگر اس نے پیٹ بھر کر کھایا تو مست ہے بھوکا رہا تو دیوانہ سو رہا تو مردار ہے اور جاگتا ہے تو حیران آجزی اور ناتوانی اس کی صفت لازم بن گئی ہے اگر معرفت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو جواب ملتا ہے وما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ تعالی کا حق قدر ادا نہیں کیا اگر عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے وما امیر ابود اللہ مخلصین اس کے سوا ان کو اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ خدا کی بندگی کرو تو نہایت اخلاص کے ساتھ اور اگر ان دونوں کو چھوڑ کر کنارے بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں وما خلق الجن وبدون ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں اگر غافل ہو کر بیٹھ رہتا ہے تو ڈراتے ہیں ان کا رب کا ل العقاب جان لو کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے اور اگر کسی کو شفی بناتا ہے تو فرماتے ہیں لا تکن الرحمٰن وقال فواب اور کوئی بول نہیں سکتا مگر وہ جس کو خدا نے حکم دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی اور اگر اپنی یا غیر کی طرف نظر کی تو کہتے ہیں عملك اگر کسی کو شریک گردانا تو تیرے اعمال سوخت کر دیے جائیں گے اور اگر چاہے کہ اپنے دل ہی میں کوئی سودا کرے تو کہا جاتا ہے وہ ان نہ البتہ تمہارے اوپر ہر وقت محافظ مقرر ہیں اگر چاہے کہ دل ہی دل میں کوئی منصوبہ باندھے تو کہا جاتا ہے یا علم و اخوہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے اور اگر بھاگ کر کسی گوشے میں چھپ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عین المفر کہیں فرار کی جگہ بھی ہے اور اگر بھاگ جاتا ہے تو بلا کر کہتے ہیں وہ الئی ہل اور اسی طرف سب کی بازگشت ہے اور اگر سب کو چھوڑ کر بیکار بیٹھ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے و لذینا جنہوں نے ہمارے لیے جدوجہد و کی ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں اور اگر کوشش و محنت کرتا ہے تو کہتے ہیں یخ تخصب رحمت ہی میں وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چھانٹ لیتا ہے اور اگر کوئی نا امید ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں لخن تو رحمت اللہ خدا کی رحمت سے نامید نہ ہو اور اگر پر امید ہو کر بے خوف ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں مکر اللہ کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیر یعنی چال سے محفوظ ہیں اور اگر فریاد کرتا ہے تو کہتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ ایسا کیوں کیا ربائی آرند یقہ او دیگر بربایند برہیچ کسئیں راز ہمیں نہ کشائند ماں راس قزا جزائن قدر نہ نمائند پیمان توئ بادہ بتو پیمایند ایک کو مقبول کرتے ہیں اور دوسرے کو مردود بنا دیتے ہیں کسی پر اس کا راز ظاہر نہیں کرتے قضا و قدر کی طرف سے ہمیں اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا جاتا کہ تو ہی پیمانہ اور تجھی سے اپنی معرفت کی شراب کو ناپتے ہیں عارفوں کا قول ہے و خلنا دنیا فی ہے مصورین و ویق فی ہے متحرین و خرج نہ منہ ہم بے قراری کی حالت میں دنیا میں داخل ہوئے یہاں حیرانی کے ساتھ زندگی گزاری اور کراہت کے ساتھ یہاں سے چلے گئے حضرت رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات آرام فرما کر بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ من مبارک سفید ہو گئے تھے اصحاب ردوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا آپ نے فرمایا رات سرحود نازل ہوئی ہے اور یہ اس خطاب کی وجہ سے ہے کہ فرمایا فسطم کما امرت جو کچھ کہا گیا ہے اس پر قائم ہو جاؤ اے بھائی راہ خطرناک منزل بہت دور محبوب و مطلوب کے مقام کی کوئی حد و نہایت نہیں انسان کا جسم کمزور دل بے سہارا جان عاشق اثر سر شوریدہ و مشتاق کیا کرے شعر جز جان و جگر نیز شکارے خورے تو ز انس کے ہر سرے ندارت سرے تو جان و جگر کے سوا اور کوئی شکار تیرے لائق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہر کسی کا دماغ تیرے سودا کا متحمل نہیں ہو سکتا کتنی تاعتوں کے امبار کو جانکنی کے وقت و قدیم نہملوں ان کے اعمال کی جزا ہم نے پہلے ہی دے دی ہے کہ باد بے نیازی کے جھونکوں سے اڑا کر برباد کر دیا اور کتنے آباد سینوں کو سکرات موت کے وقت و بدم یقون یا تسبون انہیں خدا کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا اسے خراب و ویران کر کے رکھ دیا کتنوں کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف سے پھیر دیے اور کتنے آشناؤں کو پہلی ہی رات میں بےگانہ بنا دیا ایک کو کہا نم کنو متل عوروس دلہن کی طرح میٹھی نیند سو جا دوسرے سے کہا نم کنو متل مقبوس کی طرح, طرح سو جا ایک راندہ درگاہ آتا ہے جو کسی تعد سے بھی مقبول بارگاہ نہیں ہوتا ہو سکتا شیر من لم یکل لوسال اہلا وکل احسان ہی ذنوب جو شخص وسال کی اہلیت نہیں رکھتا اس کے کل احسان گناہی گناہ ہیں اور ایک مقبول بارگاہ ایسا آتا ہے جو کسی ماسیت سے نہیں ڈرتا شیر فی وجہی شافعن یمحو اساتا من الکلوبی ویاتی بالمعذیر اس کے چہرے میں ایک شفات کرنے والی چیز ہے جو اس کی برائیوں کو دلوں سے مٹا دیتی ہے اور وہ عذر یعنی معرفت کرتا ہوا آتا ہے نے زمخانے سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھو وہ مخرج الحی من المیت مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے پڑھو اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے سے کنان پر نظر ڈالو و یخرج المیت من الحئی اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے اس کو جانو اور سمجھو حضرت آدم علیہ السلام کی ثابت قدمی دیکھو کہ لغزش کا نقصان بھول نہ سکے اور شیطان کی مہویت دیکھو کہ طاعت کا ثبوت کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا چنانچہ جو لوگ بلائے گئے ہیں ان کے لیے لہم البشرا ان کو بشارت ہے کا مسئلہ ساتھ ساتھ ہے اور جو راندے گئے ان کی راہ میں لا بشرا یوما عزل المجرمین آج مجرموں کی کو کوئی بشارت نہیں ہے کا خطاب ہے جس طرح سیما فی فی من اثر سجود ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں کا بیان ہے اسی طرح یو المجرمون بھی گنہگار اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے ربائی غافل منشین زخویش چون بے خبرے حاصل کن ازی جہان فانی ہنرے خود بن شید غبار او شک بر خیزد کا سب است بریز رانت بے خبروں اور نادانوں کی طرح غافل مت بیٹھ اس مٹ جانے والی دنیا سے کوئی ہنر حاصل کر گرد و غبار خود ہی بیٹھ جائے گا اشوک و شبہ باقی نہ رہے گا کہ جس سواری پر تو سوار ہے وہ گھوڑا ہے یا مردار گدھا بر تم سے جہاں تک ہو سکے شکستہ دل اور خراب حال رہو حضرت موسا علیہ السلام نے خدا سے گفتگو کرتے وقت کہا یا ربی این اطلوبک اول ان دل منقسرتی قلوب منقسرتی قلوبہ اے پروردگار میں تجھے کہاں ڈھونڈوں جواب ملا اس دل میں جو میری قضا کی چوٹ سے ٹوٹا ہوا ہے آپ نے کہا خداون تجھ سے مجھ سے زیادہ شکستہ دل اور نا کوئی اور نہ ہوگا ارشاد ہوا میں بھی وہی ہوں جہاں تو ہے آدمی کے ہاتھ میں جب تک ڈھال ہوتی ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتا جب سپر پھینک دی گھوڑے کی کوچیں کارڈ ڈالیں اور تلوار کھینچ کر زمین پر اتر آیا البتہ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک فقیر کی آیا کو گیا اور کہا لئی فی سعود قنفی ہب بھی مل یوسبر جو کوئی معشوق کی محبت میں اس کے جور و جفا پر صبر نہیں کرتا وہ محبت میں سچا نہیں ہے اس نے سر اٹھا کر کہا لئی صحب سعود قنفی حبی ملم بربی جو کوئی معشوق کے جور و جفا میں لذت نہ پائے وہ محبت میں سچا نہیں ہے عراق کے مشائقوں نے کہا ہے وہ شخص معرفت کی سرحد میں قدم نہیں رکھ سکتا جس کے نزدیک منع عطا دینا اور نہ دینا برابر نہ ہو جائے جب حضرت امام شبلی نے یہ سنا تو فرمایا یہ غلط ہے آدمی اس وقت عارف ہوتا ہے جب اس کے نزدیک منا کو عطا پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ منا خصوصیت کے ساتھ مراد حق ہے اور بخشش و عطا بندے کی مراد سے تعلق رکھتی ہے حقیقتا عارف وہی ہے جو اپنی مرادیں اللہ کی مراد پر قربان کر دے والسلام